رسالت رسالت کا من ہے پرمبری ایک دوسرے تک پہنچا بعد آف بات رسالت بول کے ایک خاص شان اور صفت مراد ملی بعض افراد رسالت بول کے جڑا کلام جا کلام پہنچایا جا اس کلام رسالت پا جائے مجید مسجد سبحان اللہ, اللہ یبلغون رسالات اللہ واحد. وہ جو اللہ کے پیغامات اللہ. کو پہنچاتے ہیں رسالتوں کو پہنچاتے ہیں یہ تھے رسالت کلام علم, علم. اللہ تعالیٰ اللہ. اللہ. پیغام ہے اس معنی لحاظ بھی پیغام اللہ تعالی کا نبی ہو گئے ندیاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلام پہنچاو کلام جڑا رہا ہے وہ پھر جافذ پڑھتا ہے جڑا عالم پڑھتا ہے جڑا بھی وہ کلام اس معنی کے لحاظ میں سالت اتنے پائی جانے یعنی وہ پیغام دا. دوسرا اللہ سبحان ہے رفت اصا اس وقت عرصے تو کلام صفت اور رشتہار یہ مراد ہے کہ شاہ رسالت بیان کرو رسالت بابا پیغام اور علم اس سارا قرآن ہے. لیکن ایک رسالت ہے صفت رسول دو. رسول پاک نار قائم ہے. نار موجود ہے. شان رسالت رسالت کی شان بیان کرنی ہے جہی رسول لال وہ کیا ہوتا ہے وہ اختاسن الاحیون و اللہ تبارک و وہ تعلیدہ ایک خاص چناؤ ہے انتخاب وہ انتخاب, انتخاب, انتخاب اور چناؤ اگر انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب اللہ تبارکواد لوگ تک پہنچا ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسالت اگر نبی تک محدود رکھ آستے ہوئے تو بن جاتی نبوت بعد آدمی نہیں ہوتا بھی اپنے واسطے نہیں ہوتا نبی واسطے اور دوسرے واسطے نہیں ہوتا وہ پھر رسول تو نبی دونوں بن گیا ہوں ایک ہو گیا خالی نبی ایک ہو گیا خالی رسول ایک ہو گیا رسول اور نبی دو جس وقت پیغام ایسا ہوئے ہوا صرف رکھ رہا ہے اس وقت اور اس حیثیت کلا رسول اس حیثیت سے اپنے واسطے انہوں دی ذات واستے اس حیثیت سے کلہ نبی دون تک ہو رسول ندی دونوں حیثیت نے اعتبارات ایسا اس کی گل کرنی ہے کہ اللہ تبارک و شان رسالت یعنی کیا مطلب کہ کی نبی رسول صفت بیان کرنی ہے جس اپنی خاص واہج اس واسطے آتے اللہ تعالی واہج وہ تو مکھی تھی آ ربوں کا علم شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے باہج کر لیا اور اس لحاظ بزرگ فرماندن ہر شہ کو باہج آگے یعنی اللہ تعالی نے کی طور دے ہر چیز بنا کے اس سمجھ دعور داج سے شعور دتا ہے وہ واہج کائنات کے ہر ذرے بول رہا پامیں نہیں بولتا جاندار پہ نہیں جانتا یہ واہج ہر ایک دل اسی وجہ ہر شناطے اللہ دی تصدی کر بھائی وہ سب دیکھا کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ تعالی دی پاکی نہ بیان کیا ہمدی ایک ہوں تسوی ایک ہوندی ہم تصوی کا مطلب ہے ہر ایب تو پا کے اور حمد کا مطلب ہے ہر کمال کا مالک سبہان سبحان اللہ ہم کے اور اس بھی ہمد مانا ہوں تاریف تاریف کا مانا ہوں وکر خیر ویک خیر یعنی جس کی تعریف کرنی اس دیاں خوبیاں اسوبیاں کمالات بیان کرنے ہم آ جائے جو کچھ وہ کمالات اور شان دے خلاف ہے اس تو و سمجھنا اور وہ پاکی بیان کرنی یہ مطلب بن جائے گا تصویر آہ! فلانا اے ب... فلانا یار ایستا رکھنا سخی سونا لہرا فلان یار فلانا بخیل نہیں کنجوس نہیں غیرت نہیں بےمان نہیں اے سمجھو انہیں جی میں پاکی پہ پا بیان کر دف جب خدا پاک دے بارے ان کرو گے تو دے تسبیح. مخلوق کے بارے جب کرو گے تو تسبیح دا لفظ نہیں بولنا ہماری دو تاریخ, تاریخ دونیں چیزیں سمجھ آ گئی کہ نہیں تسبیح اور ہم اللہ تعالی نے ہر چیز کیسی ہے کہ ہر چیز کا ذرہ کئی آدمی زبان حال نہ لیکن اولیاء سے زیادہ اتفاق اس گلے کہ وہ زبان کال ہوتی ہال نہ مطلب ہے وسرے نو رب یاد آن حالت ویخ گیا دوسرے نو رب یاد آس پا کے کال آئی سگلا کے پتھر بھی تسبی کرتا ہے سارے فضل احمد چشتی صاحب جڑے تساساں زہری ظاہری علماء نے سن دے نہیں ان چیزوں جڑے وہ صرف ویخ نے جب اسا پتر دریات تو تو سن دے نہیں تو یہ مطلب ہے انہوں کی تصویر خالی کالی نہیں جڑے حضرات ہیں دل والے کہ ہر شہدی اللہ پاک کی تصویر کری لگتی کر کردی لیکن قصور صرف ساری سمجھ د اس واسطے سی ابدل عزیز دباغ ربی اللہ پڑھ سنتے علی بریز شریف مل... اپنے ملفوظات تھی آپ فرما نے کہ کئی بار مینو سجا کرنا اور جاؤ کہ پانی کا ذرا, ذرا اللہ اللہ تسوی کر رہا ہوں اور رسالہ سارے ساقی سارے اولیاء ان کے اہل سنت زندہ باد ماشاءاللہ ہوے ہوے زندہ باد ہوے زندہ باد سمجھ رہی ہیں سبحان اللہ یار یار یا ماشاءاللہ فقیر حسنا الیا قول لا شرین زندہ باد قول لا شرین زندہ باد سمجھ لی ہیں سبحان اللہ تو قال والی تصویر آپ سلاح تو تسلیم فرما رہے نے میں اس پتھر نو پچھاننا جہد گزرتا سا میرے نبی سن لے سر ہوں نبی ایک یعلمو تعلیم تعلیم کال نبی پاک لے گئے نبی دا حال باہو سلطان خلاف کار یعنی جو نبی پاک زبان وہ ماندا مال ہے وہ بھی بارہ ہاتھ کا انکار کریں گے زیمان لگا جائے گا کیونکہ گل نبی دی ہے نبی جو بولے زبان شریف تو کال جو نبی دل شریف کا حال ہے وہ ہال نبی نبی لے گئے اولا حال لے گئے فقیر اللہ ہوں نبی پاک نے فرمایا میں پتھر تو سننا وہ درود بھیج رہا ہے آل میں بیان کرنا ہے کال نالچ رکھنا ہے اور جب بہل سلطان ورگا ہوئے وہ میں نو ہر شاید سنی پیا احمد چشتی صاحب جی جی جی جی پرمند تن من یار میں سہا مشہ بنایا دل بچ خاص محلہ او, او, او اللہ دل بس کیتا اے اے اے اے ام اللہ دل بسو کی چار رہوب تسل سب کچھ پار سنی او جو م شل پو پھر مدم روپش سرد مدا رم زنی بہو بے بیگر سر کھلا بہواہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ درد بندہ پھر امر کچھ ہے درد کتنے ہوں گے دوسرے لفظ فرمایا دل لا ہوگا سمجھ آئے گی اللہ تو شروع جو بول دا ہے سلطان بھگوان میں کبای ذرا بولتا بزرگ فرمانے دیکھو اسی ہاں آ جڑے جانور نے بےزبان کہ نہیں لیکن کیا زبان اگر زبان آخو ملی وہ بھی ہے کو جے آخو لوگ بولی آئی بولی بھی انہوں دی ہے صرف گلجن دی جے بولی دی نہیں تو سلامان پیغم پر نو انم نہ ہو من قرآن اللہ پاک قرآن قرآ فرمایا ہم نے پرندوں کی بولی, بولی, بولی دی دس دنوا دی حضرت سلیمان منتقل پرند منسک ہے ایک یونانیا منسکے پرندے منسک بولی اللہ فرما ہے اسا سلیمان پیغمبر ہر آپ کو ہر جانور آپ ارد گزار جگڑے آدھے نے آپ جانوروں دے فیصلے فرما نے دعویٰ کیتا ہے جی فلاں ملک دا کے میں اور لوگ جہے نے مشرق نے بت پرست نے آپ نے فرمایا دلیل لے کے آ نہیں تو سزا دیا گا سخت سزا دیا گا دلیل نہ لے کے آن دسوا آن کے شکایت کرنا شکایت منگنی جانا اتو پھر دلیل لے کے آنی توجہ نہیں فرمائی یہ سارا کیون ہوا ہے جی وہ بے زبان تو اللہ بندی یا بزرگ فرمے نے جہاں چیزاں تین بے زبان دستیا وہ تیرے واسطے بے زبان نے پیدا کر Allah Subhan بٹا دیتے توجہ ہے سو ہاں ہاں نہ کسی کے حال کو تنج کر نہ کسی کو غم کو مزاقہ ہے جیسے نواز دے جو مزاج کو رکھیے توجہ میرا سونا اس واسطے اللہ اکبر اے اللہ کا راج ایک جڑا مخلوق جو ہے اور سمجھ آ جڑے وہ محرم راج سڈے ورگا محرم راز نہیں تا کر کے بزرگ فرما اللہ پاک کے دے, دے حال دوتے تنز نہ کرو تنقید نہ کرو انکار نہ کرو نہیں سمجھ دا رب جانے انکار نہ کرو کیونکہ مارا دی, دی گل او اسی مالک راج کی ہوں محرم راج ہوں تا کر کے سمجھ لگی جائے تو جے جاہج عام کی گل کریے تو ہر ایکت گل پہ واہج خاص واہج خاص شریت بن جی جی ہلال حرام بن دے یہ جہی واہج ہے یہ واہج خاص یہ شرط ہوتی شرط نبوت اور رشالت واسطے لیکن اتنا ضرور ذہن چ رکھنا ہے کہ نبوت کی حقیقت وہ چناؤ ہے انتخاب ہے کس طرح کا کہ اللہ فرماوے تو میرا نبی ہے تو رسول ہے صفت und und نبوت صفت کلامی اللہ فرماتا ہے تُو میرا نبی اختصاص اور ہو گیا نبوت ثابت ہو جاتی جدو اللہ فرماوے میرا نبی تُو میرا رسول ہوں یہ جڑا فرمان ہے اے واحد کہ ت میرا نبی تو میرا رسول ان دا اختصاص اور چناؤ اور ہے حقیقت نبوت. حقیقت نبوت اور رسالت اگوں دوسری واہیاں پھر اس واسطے شرط ہے سابت ہو جائے تو اگر یہ آخو کہ باہج ثبوت نبوت شرط بالکل بازار لیکن ایک نبوت دا ہمیشہ رہنا رسالت دا ہمیشہ رنا ایک مل جانا ایک ہمیشہ رنا ملدی تو میرا نبی تو میرا رسول ہے نبی فرمایا ہے سنو علم ہویا ہے کہ رب کہہ رہا مسئلہ ہمی نبوت ہمیشہ واسطے یہ وحل شرط نہیں اس دی وجہ اس دی وجہ, وجہ, وجہ کہ نبی فات ہو جب ہلال حرام جائز نجائز واہج نہیں ہوگی لیکن وہ ثبوت نبوت ہو گیا کس نال کہ میرا نبی سمجھ نہیں لگی اس سے نال، اللہ بیان فرمائے گا نبی, نبی آئی تو اللہ تعالی نے جس وقت بابے آدم سلاد و تسلیم کی پشت آپ کی ساری اولاد اے ایک تبجو کرا ساری اولاد کتی. تو فرمایا الس کو بے روپے کو ایک میساخ ہے ایک میساخ نبیا وہ ہے پہلو اتے فرما میساخ نبی جی نبیا ایک کام ہے خلیک کا ہو گیا وہ دشمن سجن سارے انہیں آخلا لے فرمایا لس تو بے رب تم آخر بلا نہیں رب ایک رات پاک نے میثاق لیا اللہ اور جس وقت نبیا کو لیا میساخ اس نے فرما میثاقا نبی نا نما آتا ہے تو تم میری کتاب وہ میساخ شریف صرف نبیا تو لیا بھاوے لیا ایک دوسرے کی تصدیق کا بھاوے لیا پاک محمد کریم ایمان لیا دا دو مولا علی فرماندے نے نبی پاک کے بارے لیا اوبے اللہ تعالی نے فرمایا میر سا نبی نبیا تو اہد لیا کتاب نبیو تو کو میری کتاب حکمت آئی دنی کو رسول آئے ہوں دیکھا جی غور فرمایا جی جس نے فرمایا پیا اے کربیو کتاب فرما رہا ہے اے نبیوں نبی سن رہے ہیں اللہ تعالی نو جواب نواب دے اللہ تعالی سوال دن دن. اللہ تعالیٰ سوال ہے وہ جاب دیں اللہ مطالبہ طالبہ ہے وہ قبول فرما نے تو جس وقت اللہ فرما رہا نبی او اور سن رہے ہیں وہ نبوت اس لیے ہو گئی سمجھ نہیں لگی ہوں آ گئی گل ظاہر کرنے کا ظاہر کرنے جدو ظاہر کرنے لاری آ تو کسے نو آ بچپنے ظاہر کر کسے نو کر 40 سال دو جواری آزرت حضرت پیدم پیغمبر دی تو فرما نے آتا میں جل کتاب نبیہ آلانی نبی جھولیچ پہ, پہ, پہ آپ موجود نے بچپنے ماں کا دھد پیو کا حال اس حالت پر مانتا مین اللہ تعالی کتاب در مینو نبی بنایا حاضرین نہ کتاب ویخ د نہ نبوت ویخ فتوحات مکیہ شریف شیخ اکبر دی پی اس اندر فرماندھ حاضرین کو ایک گل غائب سی کتاب ملنگ اور نبوت نبی حضرت عیسیٰ جو کو حاضر سی آپ ویخ رہے نے وہ نہیں ویخ رہے آپ ویخ رہے نے میرے کو کتاب بھی ہے میں نبی بنیا ہوا آپ ویخ رہے نے دوسرے سن، معلوم ہوا نبی نبوت ہو ہو دوسرے نہ جان میں ہو نہ جاننے وال نبی نبوت فرق نہیں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 جو ہے ارے بھائی یہ کسی نے نہیں لکھا کہ نبی دی نبوت کے ثبوت سبوت دوسروں کا جاننا ضروری ہے نہیں نبی کا جاننا ضروری ہے نبی جانے میں نبی میں پام دوسرا کچھ جانے پام بنا بناؤ بنا چپ کرتا بنا سلاد نہ کرنے توجہ سونا تو کوئی چالی سال کوئی چالی سال تو بعد باہر کرتا کسی بچپن کر لیا ادھر امرایا ادھر امراو سال کری نبی آجھ کو نبی بنایا تو سونے کی نے سیے لمبے آتے کی لفظ نبی آ کون کون uhm نبی میں نبی تھا آدم نمون جلوم بین روح وال جسد. روح اور جسم کے درمیان ہر سن نہ روح شریف جسم کوئی نہیں جسم شریف کا پتلا تیار ہو ہے میں اس وقت نبی تھا ہوں بزرگ رجب لتا ہے بہم بلیم جی در درسالا جی اور دیگر سیرت نگار حضرات جو پہلے اور شیخ اکبر وغیرہ برگے میں گالے کو سمجھانا بڑا لطف آئے گا ان شاء اللہ ادھر ویکو فرمایا میں اس وقت ندیتا فرمادل حال ہے چار چار حال چار مرتبہ نبی پاک لو ایک پہلا مرتبہ علم دا اللہ کے علم دے دوسرا مرتبہ خلق میں پیدا کر روح شریف پیدا ہو تیسرا اس روح نبی لکھن دا نبوت دے رنگ چڑھا رنگ چڑھا کے پھر آپ نبی اور رشتہ نو آخنا نبیاں خاصا مطلب لمبیا چار مرتبہ ہے اللہ پہلے اللہ علم اللہ تعالیٰ دینا میں دوسرے روشریف پیدا, پیدا ہوئے پھر فرما لکھا گیا ایک خاتم النبیین پھر دے گے کیتا گیا نبی نو اس صفت مبارک متصف کرنے ملائکا سلاد تسلیم کی جی اللہ نے فرمایا بدل شیخ محبت عبد الحق محبت لکھتے اللہ تعالی نے جڑا فرمایا قلم نو لکھ جو ہوا جو ہوگا ہوں جو کائنات جو ہوگا تو ہویا کی سی فرمایا وہ وہی روح محمد ابو سا رنگی گئی ہے جو فیض مل گیا اچھا ہوں اتنے گل سمجھو کہ یار امت نبی ملتی پہ چالی سال نبی پہلو اتے دو بزرگوں نے گل لکھی مثال دینا تو سناؤ مثال ہی بزرگوں دیتی ہے دو دلا گلجھا گئی کوئی بندہ ہے کسے کسی یار میں اپنی بچی کا نکاح کرنا کچھ جوڑ کا رشتہ دیکھ کے نکاح کر دے میری طرفوں تو وکیل بن گیا اجازت جس وقت اس نے یعنی نہیں باپ نے اس شخص نکری طرفوں تو، میری بچی دے نکاح دا وکیل بن گئے جس لے جوڑ کا رشتہ لب لے کر دا. جوڑ جوڑا رشتہ لبا رہا انہیں تاریخ دیتی کہ فلاں تاریخ نتوں. جوڑا لب جی تو کر دور رشتہ لبدہ لبدہ فلاں تاریخ ہوں گی. اس تاریخ نکاح کر گل سمجھا ہوں وکیل وہ بنیا اس وقت جس وقت کہ میری دلی دا رشتہ کر دیں بھی جس میں جوڑ لبے جوڑ لبن صرف رہ گیا وکیل وہ بن گیا نبی فرما سمجھو وکیل بن گیا لیکن وہکالت کا اظہار جس نے جوڑ لبے گا ہو کسی آخیا میرا یہ ڈنگر تیچنے جسل کو خریدار لب جا جس خریدار لب لو وکیل وہ بن گیا جسے لبے گا اسلے انہیں زہر کر او شان او حیثیت او مقام او مرتبہ جیڑا اتوں لبا لبا امام لوگ فرماندے اللہ تعالی نبی بنا چکے ہوں اگوں پہنا پینا صرف جوڑ چاہیے سی جوڑ امت صدیق کے اکبر فاروق اعظم جیسے میدان نبی اپنے سے جس نے چور میدان چاہے نہ شام نو سر جائے رجو ہے جل شان و روح. کہ نہیں سجنا اے گل سمجھ لی گل یہ شانِ رسالت بھائی یار جسم رسول ہوں نبی ہے، یا روح ہے، اصل روح چ رو ہو سفت شانہ روح ہے، لیکن جس وقت ظاہر ہوتی ہے امت اس وقت جسم دے وسیلے نال ظاہر ہو زبان بول دی زبان جسم یعنی اظہار جسم امت دسان سفت کے بھی رو دبارک روح او مبارک بدل گفر فرمان سد کے جاو وہ مبارک واسطے انہ جسم ہے وہ تھام روح مبارک جسم بنیا وہ ایویں عام ہر جسم روح نہیں دے واسطے جسم مبارک بھی خاص بنتا پھر او روح شریف آئی پھر ہوں اتوں جڑا پیغام دا ہے, ہے, ہے, ہے, ہے وہ خاص روح شریف دا انتخاب ہویا اللہ تعالی فرمان دا ہے پرانے مجید دی جڑی آیت پڑی کہ وہ پیغام وہ اللہ تعالی دا خاص جدو آ خاص محل وہ پھر تک کے آ او ہویا ہے اس روح شریف کے اندر واہج اس کو جی آئے کیوں باطنی طور پہ نبوت نال سے نبوت والی ہوں واہج شریعت والی چاہیے وہ اس جگہ دا انتخاب ہوتا ہے جس جگہ دے روح شریف موجود ہوں اور روح محلے تھانے اس وہج یہ خرانے مجید نے فرمایا جس جسل کافر کہیں اسان اس لیے مان لیاو گے جس لئے جو تیرے ملتا او سان ملے جو تینوں ہٹا او سانو ہتا ہوئے اللہ تعالی انہوں نے جب دلہ اللہ مو ہے یا جعل رسالت اللہ تعالی بہتر گھوم گئے اس رات نے اپنی رسالت کتنے رکھنی مطلب تو سا بھاویں جوانے بھاویں ونڈے چودھری بھاویں مالک کے بھاوے زدمیدار سمجھو ہے قربان جا اللہ ہوا محل ہو جا جا لو ریسا اللہ تعالیٰ بہتر جاندہ اپنی رسا لات کھے رکھنی کہ بنائی کا فرانے بھلے کا لگتا سی وہ سمجھتے سن اسان بھی رسول بن سکتے ہیں اسان بھی نبی بن سکتے ہیں اللہ تعالی نے انہوں نے دسیا اللہ, اللہ جا ہر ایک دل دا کم نہیں دل دا خاص دل روحو درا سدگی اللہ شریف مولا نے ایک گل کر نبی سکدائے سکدائے نبی پاک نمال سجدہ صاحب فرمائے سبب کی سی ادھر نہیں جانے جی بیماری لگ ہے بخار آ ہے نبی نو سد خیر نیا سکار انسان آوارز نبیا نو آ انسان دے, دے, دے رضائے نہیں آتے کیا مطلب انسان دیا گندیا سفت تو نبی پاک ہوں دے مگر انسانی آوارز جڑے سب نو پد تکلیف جی آک پت ہر کسی آ جاہ شریف مولاوا یہ آوارز لواہ انسانی بلکہ تو نبی, پاک دے نبی دی شان مطابق دے دے دے اس واسطے اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہوں اوگو اے, اے لوگو ہے تو انسان نے ہے انسان نے دیکھو جہاں بخار آنا بھی آ جا جو ہاجا ہے تو انسان نے لیکن اگلے گل جا ہے تو انسان نہیں مگر کسے رحمان دیا مگر رحمان, مگر رحمان نال خاص تعلق رکھنے والے نہیں. رب خاص تعلق رکھنے والے وہ گلیں کرتے ہیں جیڑی تسان نہیں کر سکتے جڑے کم تس نہیں کر سکتے دیکھے بھول ہی جانے نے پلے یہاں بھی لگ جاتا ہے لیکن ویسے جب گلیں کرتے ہیں دین پاگ جیوں समझ जावो अल्लाह तला पैगाम देने सच्चे लोग ने दरवेखने आप नहीं बोलते बोलण वाला इन्हों बवजो इना ना रब समझ्याजे ना आपने वर्गे समझे जे رب نہیں پخاگ تکلیف اپنے ورگے نہ سمجھا جی جا فرق جت رکھیا ہے اس فرق کو ضرور سمجھا جائے جی. انما ان الہ واحد واہجس واہج آجہ وکر جیسے بھی زہر نہ ویکیا جے اندر ویخیا جے ادر ان میں جاننا وا کر کے میں چنیا مستفا واسطنعتك لنفسي ابو صامت بن عطر واسطبا وسلام على عباده الذين استفاد اتشل يا اي الله تعالى نتشل يا ترجو فرماؤو اتشل کیوں اللہ راہ دولا شریک دا نظام كائناد اس نظام اللہ تبارک و تعالی نے کئی جنساں پیدا فرمائی کئی انواع پیدا فرمایا کئی قسم پیدا فرمائی جی کئی قسم کے ہاں طبقات نظر آؤ گے درجے نظر آؤ گے ہاں ان طبقے میں درجہ بندی اس راج پاک نے رکھیے ہاں یہ امامت کا نظام ہر طبقے میں کوئی نہ کوئی اچھی شان آ ضرور ہونا وکری شان آر آنا جی اپنے نظر مار اپنے نظر مارے پیسے چھوٹا جہان بھی ان کا نظام جوڑا آگا بنائیں ہڈ بنا بنا اللہ تعالی نے درجے رکھے نے ہاں جی سر کا درجہ ہو رہے پیروں کا درجہ ہو رہے زمین اسمان کا فرق سجنا ہاں جی لیکن ایک ایسا بھی اللہ تعالی نے رکھا ہے سارے بدن کا سردار Allah, فرمایا جو چنگا ہو جائے حصہ تو سارا جسم چنگا ہو جا سارا بندہ چنگا ہو جائے اگر وہ گلا ہو جائے سارا جسم گا ہو جل جرا سارے بدن سردار آت امام آزادی اللہ تعالی نے سارے آزاد اس طرح اگر آئے گا اس جہان دن جا ظاہر تیرے سامنے پیا ہے تو پھر جناب جی اس جہان دن تر جمات دیکھے گا جماعت جڑے حرکت نہیں کرتے جی زمین پتھر مہادر وغیرہ चीजों में अल्लाह ने दर्जा बंदी रखी एक, एक पत्थर ऐसा है जरा सारे पत्थर का सरदार है जिन हीरा खो काना के सोना वेखे आला कान सोना पै इम सोना सोना ان باد امام حدری پترچا امام اناس اربا چار نے اگ پانی ہرا مٹی ان پام نظر مارا سمانا تو اتنے جڑے کبا کرتے ستارے سیارے کا نظام کرتے سب یہ چھوٹے وڈے پھر چند ویگا تو اس کو وڈا جو سارے کا سردار امام دیکھے گا دسورے تھے درجہ بندی اللہ تعالی بنا بنا کے درجہ بندوں رکھیے پتا لگتا ہے سارے کو بن جانے کوئی بنا ہوسے گا کسی توجہ ہے, ہے, ہے سبحان اللہ اس بنا ذات پاک نے اپنی وحدانیت واسطے ترتیب رکھیے ترتیب رکھیے چھوٹا بھی ہر چیز کوئی چھوٹا ہے کوئی درمیان ہے کوئی آلہ ہے آلہ تو آتے ہات سوکا کل مالی ہر درجہ طبقات انسانی طبقات کے اندر بھی یہ امامت کا تو درجہ بندی دا نظام ضرور نظر آئے گا قربان جاوا پرانے مجید آسمانی کتاباں چار نے چار نے لیکن چواں سردار کون قرآن مزید قرآن مزید رکھ دیتی ہے مبارک قرآن دا دل ہے حالانکہ کلام ہی ہے مسلم ساری رب کلام سارے رب گئے پر کلام درجہ بندی فرما دیتی ہے ایک دل بنا دتا قرآن کا افغل اسی طرح گا اللہ تعالی نے مراج رکھے نے درجات رکھے ہیں ہی ونڈ کی کوئی چھوٹا ہے کوئی درمیان ہے کوئی سب سب کے سڑکے جے آو جاؤ اے درویش نبیا کے طبقے آئے گا چھوٹے تو چھوٹے پرگے کا نبی میں نہیں جانا پتا نہیں کہڑا ہے مگر نظر جبیسمین خدا بلائے نبی فرمائے پتا لگے ہر نبی منیا سید گیا امام ملم گیا محمد جو ہے توجہ ہے آدر ویگ نبی ہر نبی دیکھو حضرت سال جو جھولے بچنے جیلے نے اپنی نبوت فرما فرما نے پاک نبی سلام والے سلم کے دو نام مبارک بسنا دو مبارک نامہ دیں کٹ دوں گا پاک نبی ورگا نہ آسمان زمین کیوں? فرما اللہ تعالی فرما اللہ حضرت دیر آپ آئے کتوں سن حضرت علیہ السلام اسمان تو آئے نفر جبری پیدا نخبہ تدریج لال پیدا ہون والا پیانا دس لیاں کو پہلوں احمد سبحان اللہ بولو نام لے کے آیا سبحان اللہ اس زمین محمد <şiitvici> احمد محمد احمد زمانا ربی فرمان میرے اسمان ہے میرا نام احمد رمیز محمد احمد احمد دمانے سارا تو ود اللہ تعریف کردار محمد دما سارے تعریف ہو پاسے سارے کمالات آ گئے جی رب سونے جے جی رب سونے دیا جی دی شانا ظاہر کرے رے تشرید ملا تو نبی سبلا نہ احمد، سب نبی حمد کرتے آئے تعریف کرتے آئیں، پر جیڑی تاریف پاک محمد نے رب کی تھی، تو قیامت لو کرنی ہوں, کسے نہیں کی قیامت نو کرنی ہزور فرماندے نے اتنے نہیں پتہ لاہو احمد بہت تعریف کرنے والا سب تو زیادہ بہت اس میں تبدیل کر لی گا مبالغے کے نہیں یہ مانا یہ نہیں کرنا بہت حمد کرنے والا سب سے زیادہ حمد کرنے والا جب سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہوں ہر نبی کی تھی لیکن دنیا میں نبی پاک نے اللہ کی حمد کی تھی اس نقتے یہ ہی اگر میں زبان کی گل سونے نبی زندگی شریف ہے تریسٹھ سال لو علیہ السلام دی ہزار سال دی ذکر اللہ دا رب اگر کمیت کے لحاظ سے دیکھو مقدار کے لحاظ سے کیونکہ ہزار سال تاریف ہو رہی احمد احمد بس تو نہ لما ہے تعریف ہے کی وجہ احمد کیوں ہے بزرگ نے لکھے سبحان اللہ بارے لکھا جس روح فقیر اللہ دا اپنی صاف کر لب رنگیا جراب فرما میں کن بن جانا میں ہاتھ بن جانا میں اس وقت نور خدا دلریا ہوں روح توجو سی اپنے جسم پیر نے کیجو ایک اللہ دی یاد مصروف ہو کے میاں شیرے نقش بندیاں بڑا وا بزرگ ہوا آپ کو شخص آیا میرے خیال دے خدا بخش صاحب انہوں دا نام سک انہیں آخر کرم کرو آپ نے فرمایا بہ جا این جنگلی دا اشارہ فرما کے نہ دل فرما نے اللہ حر حر حر لا لا لا. دل شریف وچوں اللہ یہ جاری ہو گیا کہ اس بندے نو سنیچے نال دیا بھی سنیچر لگ پہ فرما نے او یار ایڈی اچی نا ہولی ہولی اپنے چھ <سؤال> دل صرف اپنے تک رہ گیا دوسرے آپ نے فرمایا دیکھو تو ابجو ایک دل کی توجہ ایک نظر مبارک بھی توجہ دائر کے نال لگیا گیا دا نہیں اگلے کنگ چڈی جن کا اللہ تعالی دل لگ جدے دس لاک رو جنا پھر مرشد کی کامل کی روح اسلے کامل کی کبال نو پہنچے ہڈ بت بن گیات روح کم کرنا شروع کر دے آ کے سونے میرا پتر گواچیا فلا بس ہونے اپنی اک مبارک دل مبارک رات کرنی ہے اہی روح مبارک اس نے جسم کرتے تھک جی درویش ہے درویش میری روح میرے ہاتھ کر دی میرا دا کرو جس نے جاگے کم کر دی جی سہے او کبھی کبلا سونے اک چمکنے پہلے پرست لے آنا بہان یہ ہانچ وجو فرما ہر سب کیا جا رہا ضرور بابے آباد اسلام کو لے کے ہر نبی ہم ہر فرشتہ حمل کردی کردہ کر مگر پاک نبی احمد نے اس واسطے احمد نے اللہ تعالی نے آپ کی روحوں روحانی روح بنا لو ہر ذکر کرے گی مدد پرکنی والے روح کی ہے کر توجہ ہے شہر پہ لکھ دیں بولو سبحان لاجو شہ خیتر نے انہوں ساجدار گولر بل کے بے ہیں جی لکھے میں آپ فرما نے انے گرامی واس واس میں کول حاضر ہوئے ارد کی سونے میرے گھر بچہ کوئی جا بچہ آس پاس میرا کنڈ شریف تو ادھر آیا سی وہ نام شیخ اکبر آپ فرماندیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْمُمِدُ آپ فرما کتب ہر دور چاہ سارے کتب کا وقت رنگ دنیا بنان تو بنے رنگ دنیا تک رہے مر نہیں اور فرمایا روح محمد اے بولے سارے انسان بنے لے کے مدد جاری جاری فکتے نائے اس میں باطن اللہ تعالی دام او وال وال آخر، وال بل آخر ہو بل ظاہر ہو بل بات علی اللہ ہی ہے اللہ ہی آخر ہے اللہ ہی ظاہر ہے اللہ ہی بات بلور کو فرما دینا شہ سب کے بعد سے بردراج شیخ نے فرمایا فرمایا اپنے نبی ری ظاہر فرمائی اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے پاطر نبی پاک ظاہر بھی نے پاتر وہ بکل شہنالی باطن میں باطن پہ فیض نبیا نو ظاہر سن پہ امت نولو گلی بنا زیادہ میرا کہاں کلی <اوستغ> لو بناب بناب تو کہاں کلی لو بنا کا باد لولا چوالے ساتھ سب تیرے گھر کے ہے جو موال ہے لمبے ہل خط بولواح تو ہو محمد قطب امدادی عمدہ لیکن ایک قطب ایسا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہر کسی کا امدادی ہے کتم توجہ نہیں فرمائی ایک عجیب گل ہے جن چاہیے کرنے لگا کشش اللہ حضرت آدم علیہ سلام ندو روح شریف پی حکم آیا فرشت اس جدو لیا ملک سجدا کی حکم سجدہ کیتا ہے حکم اپنی کشش نال انہوں کا اندر نہیں بولیا فل سلام سجدا والا کدو جدو بادشاہ بنے بادشاہ دی اس وقت ریت سی بادشاہ دے سن جڑا تخت بیٹھتا سر پرشتیا جس لے یوسف علیہ اسلام دی واری بادشاہی تخت یہ ہوئی یوسف پہلو ملے لئے واری آئیے تخت بلچ رواج دے مطابق وہ امر اتر رواج आम्रे, आम्रे, رواج دے مطابق سجدہ جدو اس قطب کی واری آئی جانور سجدہ کیتا ہے امر آیا نہ رواج صحابہ تک حضور سڈا جی کر بولدے صحابہ جی اور سکھ بولے سجدا کریے میں نبی فرمایا نہیں اگر سجدا جائز بغیر میں غیر حکم کرتا مردوں فرمائی نہیں, نہیں. اللہ! سجدہ منع فرما دیتا لیکن سکھ اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ. اللہ موڑ. جس دے بارے مخلوق خدا اے سکھ اٹھ پو یہ احمد پہ محمد اور روک دے رہے او نہ ہو آ سجا آدمو یو یوسف کو سجدہ ہو آ کو سجدا آدمو یو یوسف کو سجدہ ہو مگر ستیہ در آئے ہے فلم شریعت کا سج یوسف دا قانون ہو سب سے دے ذریعہ دا دروازہ ہی بند کر دو جائے ہی بول لیکن سکھ ہو گئے محمد محمد سکھ اٹھے محمد انسان سکھ اٹھے ہر ظاہر بات ہے ایمانت دسے ایمان امام اتنے فرماند بہت مسلموں سے زا بھی ہے اجلال اور کا کئی ہوگا نا تو صحابہ کے دل چھی سی تو تین دیکھنے دل یہ تازیم کریے ان تیر اگے پا سکیے لیکن خجنا یہ نہ سی اکبر اللہ مری ہے بادشورما میں جیسا اور بشرجو بشر, بشر, بشر کہتے ہیں بشریت بشر, بشر, بشر دائم بادل بشرا بشر انسان کے حوالے میں بادل بشرا بشر جسم ظاہر جسم دوتے وال نہیں اونج دے جن میں دوسرے دن دوسرے نے انسان ڈکیا نہیں منقکی آخرو جب آئیے جب روزے رکھے نے نہ رات نو کھا رہے نہ دل کھا رہے نے مہینہ دو مہینے لنگ گئے صحابہ کم اتباع روزہ رکھن لگ پال ہو کے ڈگ پے جسم ظاہری تمے حضرت نبی پاک سرکار درمیان نے ایک اور بات بزرگ لکھا سی رت نگارا کہ بھاوے اچیا کھلوتے سن سکار نیویا سب نو گارا نہیں ہویا کہ میرے نبی نیک اچا لگے آپ آپ نے عباس یا کسی آپ تو بڑے نے یا تھی وا فرمایا عمر میری زیادہ عمر میری زیادہ اور دیکھا جائے دیکھو کی گل پاک نبی وسلم کی گل کر رہے آؤ میں سال ہزور پرواہ نہیں ہوتی سکار ساربہ بے دوش ہوتی آپ فرماندین خیر کی بنے انہیں آخر دور آم کیا مسلم یہ کہڑا میری مسئلے بادشاہ میرے مسئلہ ظاہر کے لحاظ سے لحاظ طاقت نے لیڈے کہڑا میرے وغیرہ جو ٹائم ربی والے نہیں میری میرا رب کھا دب پیا پیاس لگتی بچے رہنے منکا لالمی مرمگا کچھ منگا لالمی مرمگا رنگ بہار رب سراج میرے کرا وہ دیکھنا یا کسی کو اس پات وغیرے میں پوچھنے یا پیر باہو ورگے دے گوڑ جڑے وہ مہاراج نے وہ ادر اپنا چمکائی بیٹھے ترکیا والے نے شانے سالت جا پ